قال الله تعالى: "وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا" اقرأوا بنية غادرية قرئ يا اقرأوا بنية تناول كان عبد طاحنا إسلامكم فكفنا الله في حيط عشر أفكار إلا قديه باب حسن اسلام علم یہ تیسواں باب ہے معانوان ہے بنوان حسن اسلام علمر یعنی اس آدمی کے اسلام میں خلوص کس چیز سے پیدا ہوتا ہے کسی کے اسلام میں خلوص کس خصلت سے پیدا ہوتا ہے تو حسن احسان سے بمانے اخلاص ہے جو کہ تم حدیثی جبرین میں پڑھ چکے ہو کہ مل احسانو یا رسول اللہ کال انتاب اللہ کان کا ترا فلم تراف اور وہاں احسان سے مراد اخلاص ہے تو باب و حسن اسلام علم یہ باب ہے در بیان ان اعمال کے جن اعمال سے اسلام میں اچھائی آتی ہے اور اخلاص آتا ہے اسلام بڑھتا ہے کسی چیز کی اچھائی اس کے بڑھنے کی دلیل ہے کسی چیز میں اخلاص اس چیز کے قبولیت کی دلیل ہے اس بات اس حدیث میں دین اسلام یعنی اسلام کی سچائی خوبصورتی اور اخلاص کس چیز سے آتا ہے ٹھیک ہے پہلے اس باب کا یعنی ترجمات الباب مقصد الباب اس کے بعد اس باب کا ربت گزری ہوئی باب سے مقصد الباب تو واضح ہے جو ابھی تک جو بات چل رہی ہے کہ امام بخاری اپنی مدعا پر باغ حسن اسلام علمرے لاتے ہیں کہ اسلام زیادت اور نقصان قبول کرتا ہے علیمان یزید و انفسوں اس لیے کہ صدیش میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے اسلام کو اچھا بناتا ہے اس میں اخلاص پیدا کرتا ہے تو اس کے گنا جڑ جاتے ہیں اور اس کی ایک نیکی دس گنا اس پر ازر ملنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ دس سے لے کر سات سو تک اس کا اجر بڑھتا ہے تو اسی طرح جب انسان معاشی پہ اترے گا تو اس کے درجاتی ایمانے میں تنزل آئے گا کہ درجاتی ماری میں تنزل آئے گا تو اعمال سے جس طرح ثواب میں تضاد تضاؤف پیدا ہوتا ہے تو معاصی سے تنزل آتا ہے تو کسی چیز میں زیادتی تضاؤف زیادتی اور کسی چیز میں کمی یہ اس کے بڑھنے اور گھٹنے کی ثبوت ہے تو ایمان و یزید وسک دوسری بات امام بخاری رحم اللہ اس باب کے انعقاد سے مرجع پر رد کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نجات کے لیے فقط تصدیق کافی ہے اعمال کی ضرورت نہیں ہے امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فقط تصدیق کافی نہیں ہے بلکہ حسن اسلام کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے کہتے ہیں فخر کافی ہے اعمال کی ضرورت نہیں ہے امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت ہے اس لیے کہ نبی پاک فرماتے ہیں زا اسلم البد و فہاسنا اسلام ہو ایک, ایک مسلمان ہونا ایک اپنے اسلام میں تقسیم پیدا کرنا خوبصورتی پیدا کرنا اخلاص پیدا کرنا تو نفس اسلام کافی نہیں بلکہ اسلام میں فحاسن اسلام ہو اپنے اسلام میں اخلاص پیدا کرنا ہے اچھائی اور بہتری پیدا کرنی ہے وہ اچھائی بہتری اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا اعمال سے پیدا ہوگا تو لہذا اعمال کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تیسرا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب کے انعقاد سے خوارج پہ رد کرنا ہے اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ماسی کے ارتکاف سے خروج عن ان لازم آتا ہے خواج کہتے ہیں معاشی کے ارتکاف سے خروج عن اسلام لازم آتا ہے امام بخاری علیہ رحمت باب حسن اسلام المرد سے یہ ثابت کرتے ہیں ارتکاب معاشی سے خروج انل ایمان نہیں آتا حسن میں کمی آتی ہے جس طرح آمار سے تزاعد فی الحسن ہوتا ہے تو معاشی سے نقص فی الحسن ہوتا ہے اسلام میں حسن بڑھتا ہے تو سے تو معاشیات سے حسن میں کمی آتی ہے خروج انل ایمان لازم نہیں ہوتا ایمان سے خارج نہیں ہوتا انسان کیا ہوتا ہے حسن اسلام میں کمی آتی ہے تو گویا کے دعویٰ ثابت کیا تزید وزید وس مرجیا پہ رد کیا اعمال کی ضرورت پر قوارج پہ رد کیا کہ معاشی سے خروج نہیں ہوتا اب سمجھ گئے ہو یہ تو تھے مقصد الباب اب ربط الباب باب حسن اسلام علم اس باب کا پہلے باب سے جوڑ کیا ہے ربط کیا ہے مناسبت کیا ہے تو ایک مناسبت تو یہ ہے سبحان اللہ اس کی دو مناسبتیں بہت اچھی ہیں ایک گہری مناسبت ہے امام بخاری کے بارے میں علماء نے لکھی ہے اور ایک آسان سی مناسبت ہے پہلے بات میں صحابہ کرام کا ہرس علل ایمان ذکر ہوا تو جو ہے حرس ایمان اور حرص عل اسلام ذکر ہوا وہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کل کی یعنی کل والی روایت کی پچھلا کل والی روایت کی آخر حصہ کل والی کل والی روایت کا آخری حصہ قال خال زنحرا دسنا عن انل في حدیث هذا مات الق قبل قبلان کہا والا رقطلو فلم ندر ماں نقول یہ ان کا حرص ایمان ہے جی تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ان کے کی اعمال قبول یا غیر قبول ان کی نمازی قبول یا ختم جب اس حدیث میں ہر سال ایمان پیدا ہوا اب سمجھ گئے ہو تو اب اس حدیث میں یہ ذکر ہوتا ہے اچھا امام بخاری کے آگے جاؤ تھوڑا سا آگے جاؤ جب ہر سالل ایمان پیدا ہوا یہ ذکر ہوا کس چیز سے ان کے مسئلے کے پوچھنے سے کہ کیا ہماری نمازیں ضائع ہو گئی ہیں یا رہتی ہیں تو تحویل قبل کے بارے میں انہوں نے پوچھا کرو؟ انہوں نے پوچھا امام بخاری ہیں جس تحویل قبل کے بارے میں وہ پوچھتے رہے رہے تو اسی طرح شراب کی حرمت کے بارے میں بھی وہ پوچھتے رہے صرف تحویل قبلہ کے بارے میں ان کا سوال نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حرمت حمر کے بارے میں بھی ان کا ان کے سوالات تھے تھے تھے تو یہاں تک کہ حرمت حمر بھی نازل ہوا اور حرمت حمر کی آخری آیت کیا ہے سن عزیز یہ بہت ڈونگی بات ہے مائ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پاڑھو شاہ سر جا اگے جا سری یہ تو آگے ہو گئے. خرمت مسینہ زینا ایشا بس ہم اس کے یہ کمان ہے آپ ذاکر اللہ کے کمان کے آپ کو پتہ ہے اور کی ہر آیت نمبر کے ساتھ جا رہے ہیں. ایسے آپ یہ آج پوچھیں کہ فلاں آیت بہت صورتی میں ہے تو آیت بھی اور اس آیت کی, کی نمبر بھی بتایا اس لیے کیے دیکھو اس نمبر کیے چورن میں, چرن میں. <تصفح> <تصفح> اچھا جی تو دیکھو وہاں پہ کیا ہے چورن میں نمبر کس پہ ایشاب سے وہاں پہ یہ حب آیا اب دیکھئے یہ رب، گہری ربت گہرا ربط ہے جب تحویل قبلہ پر صحاب کرام کے اسکلہ یعنی سوالات کا ذکر ہوا اور وجہ یہ تھی کہ تحویل قبلہ یہ دو مرتبہ ہوئی یا ایک مرتبہ لیکن یہ مسئلہ بہت اہم تھا تو اس پر صحاب کرام بار بار پوچھتے رہے جیسے ہمر کی حرمت پر صحابہ بھی بار بار پوچھتے رہے یا سن ہمری وال میں ٹھیک ہے نا تو جب تحریم خمر آیا اللہ نے فرمایا کیا سرزیت اللہ یوحب المقسن تو جب وہاں پہ یوہیب المقسن آیا تو مفسین کے مناسبت سے بابو حسن الاسلام علم ذکر کر دیا یہ ایک نہ جرحم اللہ نے فت الباری میں لکھا ہے یہ پانی لے جاؤ گرم گرم چیزیں لاؤ وہ گرمی میں پانی پیتے اللہ آج کو اللہ کری آپ آپ ہی سے سیراب فرمائے ہمارے ساتھ مخیل نہ آپ آپ سمجھ سمجھیں یعنی یہ رب ظاہر ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کے لیے گہری گہری نظر ہونی چاہیے یعنی صحابہ کرام میں علی ایمان بہت تھا یہاں تک کہ ہر نئے مسئلے کے بارے میں پوچھتے تھے یہاں تک کہ ہر نئے مسئلے کے بارے میں پوچھتے تھے جیسے تحویل قبلہ کے بارے میں پوچھتے تھے پوچھتے تھے اسی طرح تح... تحریم خمر کے بارے میں بھی پوچھتے تھے تو جب تحریم خمر کا آخری فیصلہ ہوا وہاں پہ کیا کون سی آتی مفتی جب وہاں سے بخشین کا ذکر ہوا امام بخاری نے فرمایا باب حسن اسلام علم مرحے. اسی طرح دین میں جب سال دین میں جو حیرف ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اس سے انسان کے اندر انسان کے اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اسی طرح باقی امار سے بھی حسن پیدا ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی سہاو ایک کرام تحریر حمر کے بارے میں کیوں پوچھتے تھے اس لیے پوچھتے تھے کہ حرمت شراب ایک یعنی شراب ایک غلی چیز ہے ایک معصیت ہے معصیت سے بچنے کے لیے اپنے علم کو بڑھانا چاہتے تھے کہ اس میں کیا کیا قباہتے ہیں کیا کیا قباہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو شخص سوال کرتا ہے معصیت کے بچنے سے بچنے کے لیے وہ محسن ہے وہ کیوں ہے وہ محسن ہے اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے اعمال میں طاقت کی کثرت کرتا ہے وہ بھی محسن ہے تو بابو حسن اسنا اجتناب عن ماسی سے احسان فل ایمان حاصل ہوتا ہے اس طرح تو سے بھی حسن پیدا ہوتا ہے یہ ابن حجر کی بات ہے رحمہ اس کو لوگ حافظ الدنیا کہتے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ کہلاتا کبھی کبھی کہتے یقول الحافظین حافظین زین کون ہیں؟ ابن حجر ہے امدۃ القاری عینی والا ہے دونوں حافظ ایک زمانہ تھا اور ایک فت باری لکھتا تو وہ بیچ دیتا کس کو الدین کو تو بدرالدین جو آپ لکھتا ابن حجر کو ان کا میں معاصرت تھی فت باری اور ایک شافیتا اور ایک ان کا میں معاصرت تھی عباس علماء کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں رشتہ بھی تھا رشتہ بھی تھا سمجھتے ہو یہ تو بدر ابن حجر کر ہے امام عینی فرماتے ہیں کہ جب پہلے حدیث میں یہ ذکر ہوا کہ اصلاح من منل ایمان من تو یہ نماز جو ہے یہ ایمان کی علامات میں سے ہے اب امام بخاری یہاں لاتے ہیں باب حسن اسلام یہی نماز وہی وہ عبادت ہے جس کی پابندی سے انسان کی اسلام میں حسن آتا ہے بدر الدین اہمی کی بات سمجھ گیا آسان ہے کل کے بات فصل میں کیا تھا باب ایمان نماز ایمان کی علامات میں سے ہیں اب یہ فرمایا کہ اسی نماز پر قائم و دائم رہنا اس سے اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے تو نماز پڑھتے جاؤ اسلام میں حسن بڑھاتے جاؤ اب انشاء اللہ حل ہر شوا کرنا قال مالک ایک نصے میں ہے وقال مالک اخ بنی زید بن اسلم انہا عطا ابن یسار اخبرہو مالک کہتا ہے مجھے زید بن اسلم نے بتائے وہ کہتا ہے کہ عطا ابن یسار نے اس کو خبر دی انہا با سعید الخدری رضی اللہ عنہ اخبرہو ابا سعید نے جس کا نام سعاد بن مالک ہے اے عطا کو یہ خبر دی انہا سمیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ٹھیک ہے بھائی اب میں یہاں مسئلہ کال مالکو یہ امام بخاری کی تعلیف دو قسم دوسری قسم کی ہے اب یہ نہیں پتا کہ دوسری قسم کی تعلیف کون سی ہے تو تو چھوڑنا بالکل تمہیں نہیں پوچھ رہا یہ محلہ ہمارے مولانا عارف صاحب جو ابھی شہید کی گئے وہ اور رجال میں امام تھے یہ اس کے پاس رہا ہے تو اس, اس کو بھی اسماء رجال بہت یاد ہے جرح و تعطیل میں یہ اچھا قابل ہے ٹھیک ہے نا کل مشکات میں ہم پڑھ رہے تھے تو اب مجھے راستے میں کہہ رہا تھا کہ فلا رہا ہے تو یہ چڑھا ہے فلا رہا ہے تو یہ چڑھا تو میں اس سے نہیں پوچھتا میں آپ سے پوچھتا ہوں فیاض سامنے بیٹھا ہے یہ فیاض بتا ہے یہ تاریخ امام بخاری کی دوسری قسم کی ہے جزاک اللہ و اللہ تعالی طویل و نقیف و حسین عطن و جمیل دور حدیث کی بات پھر یہ بخاری میں تمہیں نہیں نظر آئے گا اچھا توجہ کرو امام بخاری دو قسم کے تعلقات ذکر کرتے ہیں ایک وہ ایک مقام پر بلا سند ہو دوسرے مقام پر موصولن بک سند ہو ٹھیک ہے یہ پہلی قسم کی تعلیف ہے قسم ثانی یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ دوسری جگہ بھی موصولم ذکر نہ ہو بلکہ امام بخاری کی کسی دوسری تصنیف میں موصولم ذکر اب محدثین پہ اللہ کی کروڑہا اور اربہ رحمتیں ہوں کہ ایسی قسم کی تعلیقات جو کہ دو قسم کی دوسری قسم کی ہیں ایک سو تریسٹھ مرتبہ ذکر ہے یا ایک سو ان شک مرتبہ ذکر سو انسٹھ ایک سو انسٹھ ان مرتبہ بخاری شریف میں امام بخاری کی دوسری قسم کے تعلیقات ذکر ہیں اب یہ دوسری قسم کے جو تعلیقات ہیں یہ پھر دو قسم کے ہیں ایک وہ ہے جو امام بخاری جزمن ذکر کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو کہ نہ ذکر ہو جہاں جزمن ذکر ہوں گے ان کی حقیقت کل موصول کی ہوگی جیسے حاضر قال مالے کو اخبار ابھی جزمن ذکر ہے قطع قطعی طور پر ذکر ہے یا کن کے ساتھ ذکر ہے اب اس کی حیثیت کیا ہے قطعی ہے یعنی موصول کی طرح ہے تو قال مالے کو اکبر نیز زیدو ٹھیک وسلم یقول اسلم جب انسان اسلام قبول کرے فحاسونا اسلام ہو پھر اس کا یہ اسلام بہتر ہو جائے کیا معنی اس کے اسلام میں حسن بے اعتبار اعتقاد ہو یا بے اعتبار اخلاص ہو یا بے اعتبار موافقت باطن ہو آگے کتاب العلم میں یہ مسئلہ آئے گا صاحب کرام رو رہے تھے ہم تو نہیں روتے نا ہم تو نو ساد ڈال دیتے وہ رو رہے تھے کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا مجھے ڈر ہے کہ میری میرا یہ ظاہر باطن کے خلاف نہ بڑھ جائے کہ اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو آواز دیکھو باہر پگڑیاں ہیں نا اندر ہم چور ہیں کہ کسی کا مالا نے میرے کیسے گڑب کریں کسی کی عزت کو کیسی مجروح کرے وغیرہ وغیرہ لامے اس سے بچائے تو فہاسن اسلام ہو حاشے لگا لیکن ابھی نہیں دیکھنا تم ابھی کر کے ہو فہاسن اسلام ہو وہ اپنے اسلام کو کیا کریں بہتر بنائے کس طرح اچھی ارتقا سے اچھی اخلاص سے اور موافقت باطن سے ظاہر اور باطن ایک ہو اس میں اخلاص ہو اس میں احتقاد اچھا ہو تو یو کفر اللہ علسین کا نا بس اللہ کریم یو کف فرو فرماتے ہیں اس سے ہر وہ گنا کانا ذال یا کانا ذالفہ یا کانا ازلافہ یہ تین قسم کے رواج ہیں مانا ذالفہ یعنی قد جو اس نے پہلے کیے ہیں اس سے پہلے جو گنا اس نے کیے ہیں وہ اللہ کیا کر دے گا معاف کر دے گا یا ذالفہ جو اس سے پہلے ہو گئے ہیں یا ازلفہ اے قد تمہا ٹھیک ہے بس یا بخاری شریف میں یو ککر انہوک اللہ سیادن خانا ذالفہ فکر ہیں وجا کی روایت شریف کی روایت میں یہ ہی جملہ ہے تو وہ یوپ تبل بے حسناتن اور وہ گناہ اس کے نیکیوں پر لکھ, جا لکھ ہی جاتے ہیں لیکن میں تبدیل کی جاتے ہیں ویپ تب کیا ہے سیاح تم کے ہسانا اس کی وہ گناہ لیک میں ہو جاتے ہیں امام بخار نے وہ جملہ وقت تب نہیں ذکر کیا صرف یہ ذکر کیا یوکا فر اللہ وانو اس کے سارے گنا اللہ فرما دیتے ہیں کیوں نہیں ذکر کیا امام بخاری نے ایک جواب یہ کہ بس نہیں ذکر کیا یہ کوئی ضروری بات ہے کہ جتنے روایات ہوں جس طریقے سے امام بخاری کوئی ٹھیکیداری روایات کی جمع کرنے کا نہیں ذکر کیا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جملہ امام بخاری نے اس لیے نہیں نقل کیا کہ وہ قواعد شریعے کے موافق نہیں ہے وہ قواعد شریف موافق نہیں ہے اب یہاں یہ سوال ہے کہ قواعد و موافق نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ذکر کیا نسائی نے کیسے نقل کیا ہے ابا سمجھ گئے ہو تو اس کا جواب جب تم نسائی پڑھو گے نا تو اس کا جواب آپ کو وہاں ملے گا ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ روایت نسبتاً صنعت کے لحاظ سے کمزور ہے اب یہاں یہی کہتے ہیں کہ امامی امام نے اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ الا شرط امام بخاری نہیں تھی بس آگے ہم نہیں جا ٹھیک ہے الا شرط امام بخاری اب یہاں پہ آپ مسئلہ سمجھیے وہ گنا توجہ ہے توجہ وہ تو جو, ہے؟ تو جو کرو. وہ کہ انسان سے کفر کی حالت میں شادل ہوئی ہیں نیکیاں آیا یہ انسان جب یہ مسلمان ہو جائے تو اس کو ان طعاد کا عجر سواب ملے گا یا نہیں ملے گا ایک انسان نے حالت کی کفر میں معافی بھی ہی کیے ہیں اور اسی طرح نیکیاں بھی ہی کیے ہیں اب مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ علیہ السلام یاد مکانہ اب لو لیکن اب یہ ہے کہ اسلام کے سے پہلے کفر کی حالت میں جو توعاد کی ہیں اب ان توعاد کی کیا حیثیت ہے ٹھیک ہے تو نسائی کے رواج میں آتا ہے کہ وہ یوکت ابو بالکل نسائی نیکی کے گناہ کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی اس کے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ قول علماء کا بھی ہے ابن بطال کا بھی قول ہے اور ایک نسبت امام نووی حل رحمت کی طرف بھی ہے بات سمجھ گئے ہو لیکن یہ, تو یہ قول محققین کے رائے سے خلاف ہے یہ بول مہنگی کے رائے سے خلاف ہے اس لیے کہ جو گناہ پہلے کی ہے پہلے کی ہیں تو وہ گناہ تو معاف ہو گئے لیکن وہ تو ابھی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا گناہ تو آس سے بدل گئے یا گناہ معاف ہو گئے لیکن زمانے کفر میں جو تو کی ہیں ان کا فائدہ اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ گناہوں کی تبدیلی تو سے ہو جائے گی اور وہ تو جو کی ہیں اس کے اس کو ادر بھی ملے گا اس کو باقاعدہ اس کا ادر ملے گا محققین کہتے ہیں کہ جس طرح معصیت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس طرح زمانۂ توعات کی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ توعت کی قبولیت کے لیے چند شروع ہے پہلی شرط یہ ہے کہ توعت تب قبول ہوتے ہیں کہ معرفت معرفت اللہ حاصل ہو جب کسی کو معرفت رب حاصل نہیں ہے تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عاشر صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ اِنَّ فلانحم سل رحمی کرتا تھا وہ تو کو نبی علیہ اللہۃسلام نے فرمایا اکان یقول اکان یقون ہو رب کی یقینی خطیت کی آیا وہ یہ کیا کہا, کہا کرتا تھا کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے حتیاش نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے نہیں سنا فرمایا کہ جب تم نے یہ نہیں سنا اس کی تو کی کوئی حیثیت نہیں تو کی قبولیت تب ہوگی یا ایک رب رہو جب معرفت رب نہیں ہے تو تو کی کیا حیثیت ہے فر اسلام یا جمع تب قبلہ ایک کل بشیر اب اس سے بات نئے سے یہ مسئلے شروع ہو جائے دوسری بات ار اسلام یا جو ماکانہ تب جو اسلام سے پہلے جو گنا کی کیا حیثیت ہے محققین کی حیثیت یہ ہے بھائی کہ گناہ معاف ہو جائے مطلق یہ جمہور کا مسلک ہے جب وہ کیا ہے امام مالک کا مسلک ہے امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے امام شافی کا مسلک ہے رحم اللہ یا ختم گنا گنا گناہ امام احمد رحم اللہ شوافی میں سے امام بےحطی آنا میں سے انور شاہ کشمیری رحم اللہ ان کا یہ مسلک ہے کہ گناہ تب ماف ہوں گے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد یہ توبہ نکالے سمجھ گئے جبور کا مطلب کیا ہے اسلام یاطما جتنے گنا ہوئے اسلام کے کل پڑھنے سے مافٹر ہو ختم ٹھیک ہے امام احمد فرماتے ہیں شوافی میں امام بیاتی فرماتے ہیں آنا میں سے شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں جو گناہ گنا تب جڑیں گے سے کہ اس سے کیا کرے یتوب یتوب اللہ علیہ الدینہ یہ یار اللہ منتاب ومن و عامل علیہ الله سیاح سے ٹھیک ہے علام اگر توبہ کیا ہے تو ٹھیک ہے اگر توبہ نہیں کیا ہے تو گناہ گزرے نہیں معاف ہوں گے یہ ان کا قول ہے لیکن جمہور کے یادی مکان کم لہور مسئلہ سمجھ گئے ہو وکانہ بعد ظالگا اور جب اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے گنا جڑ گئے ختم ہو گئے اب اس کے بعد القساس جائے بدلہ ہے یا القصاص برابری ہے پہلے تو ختم ہو گیا ابکشاہ سے بدلا ہے ابکسا تو مقاصد ہے برابری ہے کیسے اعلیٰ نے سہ لیا علاشے میں آتے دے نیکی دس چند سے لے کر سات سو تک ہے سبحان اللہ و سیاح اور گناہ بھی مسلیا بھی ہے بس سزا بھی مسل ہے اگر ایک گناہ کیا ہے اس کی ایک ہی سزا ہے اس میں کوئی تصویف نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اعمال میں الحسن بشلم صاحب میں آصف دیکھتا ہوں ایک سے دس تک ایک سے سات سو تک امام بخاری فرماتے ہیں جب اعمال بڑھتی ہیں نا تو ایک ہی کرو تو ایک بھی ہے ایک بار دس بھی ہے ایک بار سات سو ہے تو اسلام یو ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر سو میں کمی آئے گی یا نا سو لو ٹھیک ہے وہ سیاح بھی مسلح ایک گنا گنا کی سزا اس کی مثل ہے شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں الحسنتہ کا نہ فضل سید مثر کا نہ ازلم کا برنا سات دسو سات سو تک یہ فضل ہے اور گناہ کا گنا کی سزا اس کی مثل اور اس کے کی برابر کیا ہے آدت ہے یہ اس جملے پر سمجھ گئے نے بھی نہیں سمجھا ابھی تبھی سفید نہیں کیا سمجھا سوال کرتا ہے کہ یہ نیکی کا اثر بڑھاتے کیوں ہیں تو فرمائے کہ تمہاری نیکی اسے تو نہیں لیتے نا اپنے خزانے سے دیتے تمہیں کیا نقصان تمہیں کیا رپورٹ بات سمجھ گئے اللہ وز اللہ ہاں اللہ تو مسلا اور گناہ کی سزا گنا کی مسل پر ہے ہاں یتجا و ضلع ہاں اگر اللہ درگزر در کر دے تو سیاح کی وہ کے بھی ختم کر دے سیاح کو معاف کر دے گا تو اس کی کوئی سزا بھی اخبار سمجھ گئے ہو یعنی عقیق کی طرف اشارہ ہے یہاں سے معتزل پہ رج ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کبارک و تعالیٰ پر مطیب کو جنت دینا اور آصف کو جہنم دینا یہ اللہ پہ واجب ہے اللہ تجاء اللّہ عنہا سے متضلے پہ رد ہوا کہ آرام سے بیٹھو اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو ملی سہوانو آگے جاؤ آگے جاؤ کیا ہے اس میں نہیں هذا أحف الديني لله عز وجل أحف ونبو سبيل طالحة محمد بن صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عن هشامي قال أهبر من أبيه أنا الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بخل عليها وعند عما قال من هابه؟ قال قوله تطهروا من كل صرات حق قال الحق عليكم بماثي ما وماله صاحبه باب اهب الدين الى الله عز وجل ادومه مقصد الباب تو وہی جو چل رہا ہے یزید و عمس کا ضرورت اعمال کا رضا لل مرجیا الخوارج باب،, باب حسن اسلام المرد کے ساتھ یہ ہے جب اس حدیث میں ترغیب ہوا ترغیب ذکر کیا گیا کہ حسن اسلام المرگ ایک نے کی دس اور ایک نے کی سات سو تک بڑھتی ہے پر ایک نے ایک دس, گن دس گنا اور دس سے سات سو گنا بڑھتی ہے اب عاملین کے اندر ہر سل سے عمل پیدا ہوا رب ہر سے عمل پیدا ہوا تو امام بخاری نے فرمایا ہپو دل وجن ادب اشارہ یہ ہے کہ محبوب دین وہ ہے جو کہ ہمیشہ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ نیکی بڑھاتے بڑھاتے بڑھانے میں تم وہ سے کام کر لو اور جب وہ کرو گے وہ کرو گے کرو گے تو یہاں تک کہ تھک جاؤ گے تو جب تھک گئے تو زیادت سلامات تو چھوڑو نفس عمل بھی تم سے رہ جائے گا لہٰذا ہرس تو کرو اعمال کی لیکن اپنی استطاعت کے موافق کرو غلو سے اجتناب کرو سمجھ, سمجھ گیا امام بخاری سمجھ گیا یعنی دیکھو ایک میگی کتنے وز بڑھتی ہے سات سو تک جگہ یہ نام سنا تو عاملین کے اندر سے عمل پیدا ہوا اب امام بخاری پرماتے سے عمل بجا ہے لیکن کیا ہے غلو سے بچو افراد سے بچو اس میں افراد نہ کرو اگر تم غلو کرو گے تو تمہاری طاقت جو ہے نفس عمل سے بھی کیا ہو جائے گی محروم ہو جائے گی تھک جاؤ گے تو تھک جاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے تو پھر عمل ہی جائے گا تم سے تو اس لیے غلو فلعمل نہ کرو اپنی استطاعت کے مطابق کرو اس لیے کہ حب العمال ادبم ہے جب غلو کرو گے تو دوان تو دوان چھوڑو نفس عمل بھی تم سے رہ جائے گا جمع <تصفح> بخاری کی بات پہ سمجھ گئے ہو اچھی <تصفح> بات ہے دوسرا بد یہ ہے سبحان اللہ یہ کہہ رہا اب یہ کہہ رہا ہوں خوش نے اسلام علم بتایا سبحان اللہ حسن اسلام علم بتایا اور کو تین اللہ ازم ذکر ہوا ہماج ایسی پرماتم کر بتتی ہے کہ وہاں پہ حسن اسلام ذکر ہوا اور کس بات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عمل جس اسلام میں تقسیم پیدا ہوتی ہے ہوتا ہے تقسیم پیدا ہوتی ہے وہ عمل اسلات ہے بہادر الدین کا رب سمجھ گئے پہلے حسن اسلام کی ترغیب تھی اب فرما رہے ہیں کہ وہ, آ, وہ عمل جس سے اسلام میں تقسیم آتی ہے وہ اصلاح ہے اب یہ سلاد سو جو ہے ایسے نہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ کرو ادو بحا کیا مانا مدا و سے کرو اس لیے کہ فعال سولاد اللہ نے نہیں فرمایا یقیم سولا تو عقیب السلا فرمایا ہے اور جو ہے دوام پہ دلالت کرتا ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے ٹھیک ہے مولانا صحبا یہ دو رب تھے کب نے حجر کا تھا اور بدرالدین علی کا حافظین کے رب ربود تھے اب تیسری بات جو مجھے میرے استاد سے پوچھی تھی اور مجھے یاد ہے آب الدین الاجن ادو دیکھو جی دو قسم کے امال ہیں جو کرو ایک وہ اعمال ہے کہ جس کی دوامیت از شعری منقول ہے اگر اس میں تم دوام نہ کرو گے تو تم گناگار ہو تم کیا ہو گناگار ہو اب دیکھو نماز فجر کی نماز فرض ہے کہ نہیں صرف صرف محرم میں ہے اس کی خلقیت محرم میں ہے فقط کس, کس میں دوامن ہے عمر کے ساتھ ہے. روزہ شاہ رمضان میں دوامن ہے جب بھی آپ کے رمضان آئے تو دوامن ہے ایک ایسی آمان جس کی طرف سے شاعری کی طرف سے اجازت ہے لیکن دوام کا امر میں یعنی, یعنی منحسو دوام نہیں ہے اس, پہ, اس میں آپ کو اجازت ہے جیسے نوافل ہو گئے جیسے مطلق توعات ہو گئے فرماتے ہیں کہ توعات میں بہتر توعات وہ ہے اگرچہ قلیل ہو لیکن مداوت سے ہو مثلا فیاض صاحب جو ہیں نا وہ ایک دن جناب آاری وضو کرتے ہیں اشراک کی نماز بیس رقاب پڑھ لیتے ہیں پھر پورے ہفتے میں اشراک کا نام ہی نہیں لیتے اب اگر ان بیس رکعت کو تم تقسیم کرو دو دو سے تو تقریباً ہر ہفتے پر دو دو رکعت ہفتے کے ہر دن پر دو دو رکعت منقسم ہو جاتی لیکن فرمائے کہ ایک دن میں اپنے آپ کو نہ تکاؤ ہمیشہ کے لیے اشتغال مشتغل بالعبادت عبادت رہو تو اب تین ادوم ہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو جو کہ تعلق اللہ آپ کا قائم ہو ایسا نہیں کہ ایک دن تعلق ملا قائم کر دو اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دو کاٹ دو ٹھیک ہے نا پھر اس کو کہتے ہیں مس اب اگر ان میں سے کسی کو پتا ہو تو ٹھیک ہے نہیں پتا تو شپ کرے کہ نہیں پتا تو مجھے کسی نے مس کیا تو میں نے فون نہیں اٹھایا پھر مس کے پھر میں نے نہیں اٹھایا میرے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا تو اس نے کسی عالم کا حوالہ مجھے دیا کہ وہ مسکال پہ بہت خوش ہوتا ہے اس کو جو مسکال دے وہ خوش ہوتا ہے کہتے ہیں یہ میرے ساتھ اس کی محبت ہے میں مسکال کا قائل نہیں ہوں اور میرے پاس یہ دلیل ہے ابو الحمد للہ ابو محال ہر سوال کیا یہ مسکال جو ہے یہ ایک مزاق ہے دوسرے کو تکلیف دینا ہے بات بھی نہیں کرتے ہو اور تکلیف بھی دیتے ہو ابھی یہ ندیم صاحب سا... ندیم یہ کٹا ہمیں ہاں اب یہ پھر مطالعے میں لگ گیا ندیم ٹھیک ہے تو آواز کی یہ پریشان ہو جائے گا اب یہ نہیں کہ تم مسکار دیتے رہو میں ادو ماں عبادت میں اشتغال پیدا کرو آپ نے مشکات پڑی ہے نا پاک نے اس اس سمت رکھو دی. یاد ہے لاتکن مسلا فلان کان یقوم سمت رکھو فلاں کے مانک نہ ہو وہ رات کے وقت نماز کے لئے ہوتا تھا یقو وہ پڑھتا تھا تاجد رکھو پھر اس نے اس آدمی کو چھوڑ دیا ایسا نہ ہو ایسا نہ کرو شروع کرو تو یہاں تو تم پڑھتے ہو ٹھنڈے کے زور پر لیکن یہ نہیں کہ گھر چل جا تو کرو اپنی عادت بنا لو اپنی عادت توابمان اللہ حد اس لیے اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اس عمل کو کیوں چھوڑ دیا کیا اس کو میں پسند نہیں تھا یا اس کو میری عبادت پسند نہیں تھی یا کیا یہ اس, اس کو میں نے راضی نہیں کیا تھا کیا یہ مجھ سے کیوں رس گیا ہے اس لیے ضوابط لیکن یہاں پہ جو جور کربت ہے اس کے ساتھ ہر بہت مناسبت بہت مناسبت ہو کیا بس میں نے بتایا تھا آپ کو ابران بتاپ مارتے والے شاوت سے اچھا تو مقصد یہ حدیث یہ ہے کہ اعمال میں تفصیل یعنی ایمان میں تفصیم بالآمال پیدا کرو لیکن اللہ حل کے ساتھ دینے کے غلو کرو ٹھیک ہے اب یہ جو حدیث آئے گی نا کہ ماہ علیکمات یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ غلو سے بچانا مقصود ہے ابن حجر زندہ آباد ہے میرے ات رسالت جاری کیا تھا بہت پہلے کی بات سن اسی سے وہ پھر نے چھوڑ دیا میں پڑھتا نہیں ہوں میرے پاس تو ان زمانے میں بینات کے رسالے میں الورشا کشمیری رحمہ اللہ کے ملفوظات کبھی کبھی آتے تو کہتے ہیں کہ انوشا کشمیری رحم اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ بعض بچے ابتدائی زمانے میں بڑے نافرمان ہوتے ہیں بڑے شیطان قسم کے ہوتے ہیں ان نے کہا کہ بچکانگی کی نافرمانی یہ معال کی سعت ہے پھر کہتے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسی مختصر کتاب بتاؤ جو تمہیں متول کتاب سے بچ یعنی جس کے پڑھنے سے ایک طویل کتاب کی ضرورت نہ رہے تو کہا کہ ابن کثیر ہے جو تمہیں نجات دلائے گی ابن جرف سے ابن کثیر کا اگر مطالعہ کر لیا تو ابن جرف کی ضرورت ہے پھر کسی نے کہا کہ ایسی شرح بتاؤ جس نے اپنے متن کو حقو حل کیا ہو تو کہا کہ فت البار فت الباری دل بخار تمہیں صبح صبح تھی رات کی کسی پر مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ابن حج مجھے پہلے ذہن میں آیا کہ الدین کا ربط اچھا ہے کہ حسن اسلام پیدا کرو تقسیم فل اسلام پیدا کرو تقسیم کس سے پیدا ہوتی ہے عبادت سے عبادات میں اشرف اسلاد ہے اس سب اس میں یہ ذکر ہو گیا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ابن حجر کہتا ہے کہ جب وہاں پہ حسن اسلام کا ذکر ہوا وہاں پہ تضاؤ اعمال کا ذکر ہوا تو عاملین کے اندر رغبت اعمال پیدا ہوا تب یہ اس کو لایا کہ رغبت بہت اچھی ہے لیکن اقتصاد کے مطابق اتنی رغبت بھی صحیح نہیں ہے جو کہ غلو کے درجے میں پہنچا دے اگر بولو فل عمل شروع ہو گیا تو تھک کر قوت عمل صنب ہو جائے گی تو نفس سے سے بھی محروم رہو گے جس کو میں دیکھ رہا تھا دیکھ رہا تھا میں نے کہیں اپنے حضرت ربت تو ہے لیکن یہ اس کے مناسبت تو, تو تیو پر جب نظر میری پڑ گئی نا تو میں نے کہا اللہ کہ اربا اربا رحمت منصوبہ یہاں جو ہے نا تو تی پونہ بھی آ رہی ہے فن تظر اچھا تو آپ کو دین کے اب یہاں پہ ذکر ہے کہ بھائی دین کا تو دعا نہیں ہوتا ہے دین تو قانون شریع کا نام ہے دین تو ایک ضابطے کا نام ہے ٹھیک ہے نا تو فرمایا آج نا کتنے کے ذکر دین ہے اور مراد عمل ہے اور اس سما بخاری کی تائید آ ہے کہ اعمال کے اطلاع ایمان سے بھی ہوتا ہے دن پہ بھی ہوتا ہے ایمان کے اطلاق اعمال پہ ہوتا ہے تو دن کے طرح بھی اعمال پہ ہوتا ہے تو اب دین کا ذکر کیا اور اس سے مراد اعمال ہیں اللہ جل جلا اطوہم وہ جسم جسم جز پر دوام ہو۔ حدیث مبارک حدثنا محمد ابن المسند قال حدثنا یحییٰ عن هشام قال عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وندہ امراتن یہ روایت تین ترک پہ نقل ہے ایک ایک دخلا لحا و امراتن ایک روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحا و وندہ امراتن تیسری بات ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنند آشا و مرہ علیہ امراتن آشی میں نہیں ہے یہ روایت کن قسم کے ہے نبی ہم ہمارے پاس جو روایت تھے نبی رسا کے آشہ کے پاس آشیہ صدیقہ کے پاس آئے یہاں ایک عورت بیٹی تھی اب یہ عورت کون ہے ہمارے کتاب نے لکھ دیا ایک اسما خولا اس کا نام خولا ہے یہ قولا بنتی طویت بنتی تویت تمن حبیب ہے ایک خولا عورت ہے ایک انسان عورت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا منازی یہ عورت کون ہے قالت فلاں نہ تو بس مصرف ہت نے فرمایا فلاں تو یہ فلا ہے نا یہ خولہ ہے بنتی تویت ہے اور ابن حبیب ہے یہ فولا ہے نا اچھا بس تذکر من صلاحہ تذکر من صلاحہ یذکر من سلاتحہ یذکر من صلاحہ یعنی تینوں کہ نا تذکر من سلا یہ غائب ہے اور اس کا فائل حضرت عائشہ ہے تذکر من صلاحہ حضرت عائشہ اس کی نمازوں کا ذکر فرما رہی تھی کہ بڑی نمازن ہے بڑی ذم دار ہے بڑی پرزگار ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا اور معلوم ہے یا موجود دوست کے میں صلاح دہا یہ عورت اصلی نمازوں کا تذکرہ کر رہی تھی کہ میں پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں اشراک پڑھتی ہوں خوابین پڑھتی ہوں تاجت پڑھتی ہوں علاقے یز یا یوز من مین عوام اس کی نماز کا تذکرہ کثرت نماز کا تذکرہ کیا کرتی تھی اب یہاں پہ سوال اگر تذکرو منصلاحہ ہو اور فائدہ کون ہو صدیقہ ہو رضی اللہ عنہ، اس پر احترام ہے آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ کسی کے منہ پر تعریف نہ کرو ٹھیک ہے نا اگر کوئی شخص کسی کے سامنے تعریف کرے تو مٹی لے کر اس کے منہ پہ ڈالو یعنی اس کے منہ کو بند کرو اچھا یہ تلسی تو ہے نا آپ کو ایک نئی تلسی بتاؤں جوہ پہ مٹی ڈالو یعنی اس کو مٹی سامنے کرو مٹی پڑھو تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ اخلاطین زمانہ ہے یہ مٹی ہے نا اس مٹی سے پیدا ہوا ہے اس مٹی کی طرف جائے گا مٹی ہوگی تو تعریف نہیں اب سمجھتے ہو اس کو انسان کی حقیقت پہ متوجہ کرو نا اب سوال یہ ہے کہ کسی کی تعریف مقامک جائز نہیں ہے آپ کے سامنے ہتیاشوں سے دیکھا نے کیوں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عاشر صدیقہ کو ریواج پوچھی نہیں دی لیکن یہ جواب مزیدار نہیں ہے نا اس کے یہ جواب یہ ہے کہ بھئی کسی کی تعریف وہ ناجائز ہے جو نادان ہو جس میں خطرہ ہو تکبر کا انانیت کا غلو کا اس کے سامنے تعریف نہ کرو لیکن جس کے اندر یہ خطرات نہ ہو تو اس کی تعریف آپ میں سامنے گنا نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہو ایک عدمی ہے جناب محترم تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں آپ کو ڈر ہے کہ یہ تکبر اور غرور میں نہ پڑ جائے گا تو اس کی تعریف نہ کرو گنا ہے اس کے سامنے نہ کرو ہاں اگر آپ کو پتہ یہ عالمی دین ہے یہ دین دار ہے میرے تعریف سے اس میں تکبر غرور انانیت نہیں آتا ہے تو بے شک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تز یہ ذکر ایک ہوتا ہے اخبار انحال غیر اور ایک ہوتا ہے تعریف برائے تعریف تو یہ اخبار ان غیر کے طور پر ذکر فرما رہی ہیں کہ یہ عورت نمازن ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ تذکر من صلاحہ یہ عام میں سامنے نہیں ہے عورت جب چلی گئی تو نبی علیہ السلات السلام نے ہے عورت جب چلی گئی تو حتیہ شری نبی پاک کے سامنے اس کی کی ہے لیکن اس جواب کے ساتھ پھر مہ نہیں بنے گا اس جواب کے ساتھ پھر اگلے آنے والے جو ضلع ہے نا ماہ بھی نہیں بنتا ہے اس لیے بہتر یہ جی ہے یا اخبار ان لہا ہے اور یا یہ عورت اس قبیلے کی تھی کہ اس پر اس کی تعریف مضر نہیں تھی جس طرح ابھی کسی عالم کی تعریف کرو کہ بہت محقق ہے تو کہتے ہیں اور فر سے پار پڑھ لیتا ہے گویا کہ اللہ پاک مجھے انانیت سے بچا ہے یا تم نے میری بڑی عزت کی ہے میں اس میرے اللہ کابرت توازو فور اپنے توازو کا اظہار کر لیتا ہے تو لہٰذا کوئی گناہ نہیں ہے اعلیٰ ماہ ماہ ماہ سبحان اللہ اب اس کا مح اس ماہ کا مخاطب کون ہے با کہتے ہیں کہ اس کا مخاطب حت عشت صدیقہ مخاطبہ جب تذکر تازکر صلاح کیا پالام نبی علیہ السلام نے کہا خبردار نہ کر تو اس کی تعریف بس ماں نہ کر تعریف بس اب علیکم بما ماں اگر یہ ماں سے خطاب نبی کم آش صدیقہ سے تو علیکم سی خطاب عام ہو میر اس کی تاریخ اس کے سامنے نہ کر چھوڑ دے یہ یہ بات نہیں چھوڑ دے اب مخاطب سب سے علیکم تطیقون لازم رکھو آمال میں وہ طریقہ جس کی طاقت تم ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہو بس کتاب سمجھ گیا ہے یا ماں تو یہ فلانا ہے جب حضرت ہر نے فرمایا کہ حسک میں سلاتے یہ قائم اللیل ہے یہ سائمت النہار ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے رات کی نیند بھی نہیں کرتی ہے سارا جگراتی کرتی ہے تو نبی علیہ السلام